اللہ رب وقال ہے میرے محترم شراون نے مجلس شورا سے مشورہ کیا اپنی کابینہ سے درباروں سے کیا, کیا جائے تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا خود بھی اس کا خیال تھا کہ موسا کو قتل کر دیں کالا فرون زون ابت الموسا تو اسی مجلس شورا کے اندر شران کا چچا داد پائی تھا وہ وہی شخص تھا جس نے بھوسا علیہ السلام کو پہلے کہا تھا انالا یا کام رونا بے قل یکرو انیلا کمن سے پہلے کہا تھا نا بھوسا علیہ السلام سے قتل ہو گیا نا اور نبوت سے پہلے قتل ہو گیا تو اسی شخص نے آ کے کہا تھا وہ دوستہ کا باغ جا میں خیرتا تھا پھر جب السلام آئے اب نبی بن کے تو دل میں وہ کیا بن گیا مومن بن گیا اچھا تھا مومن دل میں لیکن فرعون کا داد بھائی تھا اور وزیر تھا وہاں کا وزیر مشیر تھا سمجھے تو اس نے پھر تقریر کی ان کو سمجھایا پہلے تو ایسے طریقے پہ سمجھایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بالکل مومن ہے ایمان لائے ہے مص علیہ السلام پہ پہلے ایسا ڈر کیا جب انہوں نے نہ مانا تو بعد میں سراہکن بھی کہہ دیا کہ میں کیا ہوں مومن ہوں وہی ہے اس کا نام لکھتے ہیں شمان یا شمع کوئی چچا ذات ہے اس کا پھرون کا وہ کالا رجنو مومنون مرد مومن کا اعلان حق مرد مومن کا اعلان حق اے مین وس پہلی ہے من آل فرعون وسف دوسری ہے یک تو مو اس کی وش کتنی ہے تیسری تین وسفیں اس کی اور کہا مرد مومن نے جو کہ ہونے والا تھا فرعون کے خاندان سے اور چھپاتا تھا اپنے ایمان کو اب تاک لوں تقریر کا پہلا رخ ضرور لکھو تقریر کا پہلا رخ تلتیفی دعوت دعوت کے اندر نرمی تھی تجریجان جان تدری گئے اوپر گئے تقریر کا پہلا رخ تلتیفی دعوت دعوت کے اندر کیا تھی نرمی تھی تدری یہ نہیں کہ پہلے وہ ڈنڈا چڑھا دے نہ نہ کیا قتل کرتے ہو تم ایک مرد کو محض اس وجہ سے وہ ہے رام میرا اللہ ہے حالانکہ تحقیق لے آیا تمہارے پاس دلائل واہ تمہارے رب کی طرف سے میاں سوچ لو اگر ہوگا بل فرد وہ جھوٹا تو ہی جود کا ببال اس پہ ہے اور اگر ہوا سچا تو یاد رکھنا پہنچے گا تم کو بعض وہ عذاب جس کا وعدہ دیتا ہے بال اس لیے کہا کہ مکمل عذاب قیامت آمدنی ہوگا سچا ہے تو کیوں خدا کا عذاب لیتے ہو بے شک اللہ تعالی نئی مقصود تک پہنچا تھا اس کو جو حد سے بڑا ہو جھوٹا ہو جھوٹا ہوگا ہو تو خود ختم ہو جائے مقصود تک نہیں پہنچے گا اے میری کام واسطے تمہارے سلطنت ہے آج کے دن غالب ہو زمین کے اندار بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا اس کو تم نے قتل کر دیا اور عذاب ہے تو کون مدد کرا قال فراؤ جواب فراہ مشورے ہو رہے تھے اور آج مومن نے تو یہ مشورہ دیا اب فراؤن کا کہنے لگا ماؤری کو اللہ مارا نہیں رائے دیتا میں تجھ کو مگر وہ رائے جو میں دیکھتا ہوں اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھی راہ کی فراؤن کہنے لگا بقال اللہ زیا منا تقریر کا دوسرا رخ مار مومن کی تقریر کا دوسرا رخ تلتیف کے بعد تحدید پہلے تلتیف کی نرمی کی دعوت میں اب کیا ہے تحدید ہے بھی ڈراوا ہے یہ الفاظ لکھ کے کرو بڑے کان کے الفاظ ہوتے ہیں تلتیف کے بعد اب کیا ہے تحدید ہے پہلے نرم گوشا تھا اب ڈراوا ہے کہا اس شخص نے ایمان لایا آئے میری کام میں اندیشہ کرتا ہوں تم پہ مثل روز بعد پہلے گراہوں پہ جہرے پہلے گراہوں پہ روز بعد آئے تھے نا عذاب کے دن آئے تھے مجھے بھی اندیشہ ہے تم پہ ایسے نہ آئے وہ کون سے گرو تھے مسئل گراؤ قوم لو کے آگ کے سمود کے جون کے بعد تھے سب عذاب میں آئے انبیاء کی گستاخی کی تقسیب کی اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا واضح بندوں کے اللہ غالم نہیں ہوتا وہ اپنے کرتوتوں کے بدلے تباہ ہوئے بہ قوم دیکھو نا تحدید ہے اے میری قوم میں اندیشہ کرتا ہوں تم پہ دن پکار پکار کا دن کون ہے اب قیامت کا یہ تخویف اخروی بھی دے رہے ہیں جس دن تم پیٹ پھیرو گے موقع حساب سے جس دن پیٹ پھیرو گے میدان حساب سے دوزخ کی طرف اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا مان لو لیکن یاد کرو اس مضمون کا تقاضا تو ہے کہ مانو لیکن نہ مانا تو گمراہی ہے اور جس کو گمراہ کرے اللہ اس کا کوئی راہبر نہیں بن سکتا وال جا تم یوسف دیکھو تمہارے اندر پہلے یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے نبی تھے وہ مصر میں آئے تھے نا یوسف علیہ السلام تو جب زندگی بھر رہے تو کیسے من سے بادشاہ تھے عادل تھے مہربان تھے لیکن ان کو بھی تم نے پورا نہ مانا تھوڑے لوگوں نے مانا افسر نے نہ مانا شک کے اندر رہ گئے تم لوگ پھر جب یوسف علیہ السلام فوج ہو گئے تو تم نے کہا جان چھوٹ گئی اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور البتہ کہ آیا تھا یوسف پہلے سے دلائل واضح لے کے پر ہمیشہ رہ تم بھی چھا کے اس سے کہ لے آیا تم تمہارے پاس وہ دلائل یہاں تک کہ جب پوت ہو گئے تم نے کہا ہر گدنی بھیجے گا اللہ تعالی اس کے بعد کسی رسول کو جان چھوٹ گئی ایک مانا تو یہ کیا جاتا ہے ہاں حضرت شاہ سے مانا کرتے ہیں غور کرنا تو دیکھو ہر علاقے کے اندر ایک دستور ہے کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا زندگی میں اس کو لوگ پورا نہیں مانتے اختلاف کرتے ہیں کوئی مانتے ہیں کوئی نہ مانتے اختلاف کرتے ہیں مخالفت جب وہ اللہ کا بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہوئے بڑا لیخ تھا بڑا لیخ تھا ایسا آدمی تو پھر آئے گا بھی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو یوسف علیہ السلام کو بتا لیں گے تم نے یہی کہا ہے یوسف ہے اس کی زندگی میں نہ مانا اس کے مرنے کے بعد تم حسرت کرتے تھے ہے یوسف اس جیسا اللہ نے پھر نہیں بھیجا تو وہاں بھی حسرت کرتے تھے اب موسی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے ان کے بعد بھی یہی کہو گے اسی طرح کدا لے کر اسی طرح گمراہ کرتے اللہ اس کا کو جو حد سے بڑا ہوا ہے مرتاب کا منش شبہات میں گرفتار ہے مرتاب شبہات میں گرفتار ہے اللہ زینون اب مصرف و مرتاب کی علامت بیان فرما رہے ہیں مصرف و مرتاب وہ ہیں جو جھجڑتے ہیں اللہ کی ایتوں میں بغیر دلیلوں کے کہ ان کے پاس ہوں کا برا مقتن کابورا کا فعل ہے جداد یہ جداد جو ہے نا بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں اور مومنین کے ہاں اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قلب محتقبر کب آپ کل کالب کا من لکھو پورا دل اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ تعالی اوپر پورے دل متقبر کے جو کہ کی کیا ہوتا ہے جب بار ہوتا ہے میرے عزیز حاشے پہ لکھ لو ہدایت سے دوری کے چار درجے ہیں ہدایت سے دوری کے چار درجے ہیں آدمی ہدایت سے دور ہوتا ہے نا تو اس کے چار درجے ہیں پہلا شک شک پڑتا ہے حق میں دوسرا درجہ زلال کا گمراہ ہو جاتے کہ تیسرا درجہ جدال کا جھگڑے شروع کر دیتا ہے یا جھگڑے شروع کرتا ہے تو, تو چوتھا درجہ تاب کا اس کے دل پہ کیا لگ جاتی ہے جی مہر لگ جاتی ہے تو پہلا درجہ شک پھر زلال پھر جدال پھر کیا تب اب دیکھو چاروں درجے یہاں موجود ہیں فما زل تمفی شک کے ماخے شک آ گیا نہیں اس کے بعد کیا ہے کزال کا یوزیل اللہ کیا آ گیا ذلال اللہ کیا آ جی جداد کزال کا یتبا اللہ کیا آ جی تب مہارا یہ قرآن کے کیا عجیب نقطے ہیں ان کو یاد رکھو وکال فراؤن تمروز فرآون اب فرعون کی سرکشی کا بیان تمرد بھی ہے ساتھ ساتھ ہمسکور بھی ہے مداخ کا فراؤن اے ہمان بنا میرے لیے ماہل اونچا تاکہ میں پہنچ جاؤں آسمان کے راستوں پہ تاکہ پہنچ جاؤں میں راستوں پہ یعنی راستے آسمانوں پہ پہ جھانکوں میں طرف معابول موسا کے اور میں تو گمان کرتا ہوں موسا کو جھوٹا کوئی اس کا خدا نہیں معبود نہیں اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کی بد کرداری اور روکا گیا رات سے نہ کی تدبیر فراون کی مگر ہلاکت اب پہرے پڑھ چکے ہو اکثر مفسر تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈینگیں تھیں کیا کہ ڈینگیں تھیں. کوئی محل شہل نہیں تھا مزاق تھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس نے محل بنایا تھا کس نے آمان نے چڑھا محال پہ تیر مارا اور تیر خون آلود ہو کے جا کہیں خدا کو میں نے مار دیا پتا وہ لگا کہ ماہالی تباہ آ بھی تباہ بکال الزی آ مرد مومن کی تقریر کا کتنا رخ آئے گی تیسرا رخ تیسرے رخ میں یہ فرماتے ہیں فراؤن سبیل رشاد دکھاتا میں سبیل رشاد دکھاتا ہوں فراؤن نے بھی کیا کہا تھا بما آدی کملہ سبھی رشاد تو مرد مو میں نکاح کا سبیل سبیل ارشاد نہیں میں تمہیں سبیل رشاد دکھاتا ہوں پھر اس تقریر کے اندر تزہید من دنیا اور ترغیب آخرت کا ذکر بھی ہے یہ تیسرا روخ ہے سبحان اللہ آپ بھی ایسے تقریر کیا کریں مرد مومن کی طرح وکال اللہ کہا مرد موم اے میری قوم اتباع کرو میری فرون کیا کرو آج تم سبر میں رحم مئی کروں گا تمہاری سیدھے رہ تزیق میرا دنیا اے میری قوم سوائے یہ دنیا زندگی چاند روزہ بہار ہے وائن آخرا تھا ترغی بلال آخرت اور بے شک آخر یہی گھر ہے کرا تاہ من عاملہ سیاتن قانون مجازا قیامت کے اندر آخرات کے اندر یہ ہوگا قانون مجاغات کہ جس نے عمل کیے برے پس نہ بدلا دیا جائے گا مگر برابر اور جس نے عمل کیے نئے چاہے مذکر ہو یا مان لرتے کے کیا ہو مو یہ شرط ہے نجات کے لیے اور قبولیت عمل کے لیے پس یہی لوگ سمرا ہے داخل ہوں گے جنت کے اندر ریس دیے جائیں گے وہاں بغیر حساب کے بیا کو میں تقریر کا چوتھا رخ تقریر کا چوتھا رخ اس میں ابہام نہیں بلکہ ایمان کی تصریح کر دی ہے. اپنے ایمان کی تصریح کر دی اس میں ابہام نہیں بلکہ اپنے ایمان کی تصریح کر دی اے میری قوم کیا ہے راستے میرے دعوت دیتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور دعوت دیتے ہو تم کو نار کی طرف ہاں دوزک کا راستہ دکھاتے ہو تدونی وہ او دعوت نار کی تفسیر ہے مجھے نار کی طرف بلاتے ہو نا تو دعوت النار کی تفسیر بلاتے ہو مجھ کو تاکہ کفر کروں میں ساتھ اللہ کے اور شریک ٹھہرا ہوں میں ساتھ اس کے ان معبودوں کو کہ نہیں واسطے میرے ساتھ ان کی معبودیت کے کوئی دلی وان ادوکم اس کی دعوت کس کی طرف تھی دعوت نجات کی نا اب اس کی تشریح ہے دعوت الان نجات کی تفسیر اور میں بلاتا ہوں تم کو طرف اس ذات کے جو غالب ہے بخشنے والا ہے ایمان نہ لائے تو حالب ہے بدلہ لینے پر قادر ہے ایمان لاؤ گو فخار ہے بخشتے پار لا جرما یہ سب چلی جا رہی ہے تقریر یقینی بات ہے کہ انما تدعونی اونی یہ انما کلم حسر کا نہیں ہے ان علیحدہ ہے ما کیا ہے موصولا ہے بے شک وہ مابود باطل کہ دعوت دیتے ہو مجھ کو طرف اس کے لئے سلح دعوت نہیں وہ بلاوے کے لائق تم تو پکارتے ہو نا ان کو میں کہتا ہوں وہ بلاوے کے لائق ہی نہیں ہم اس کو نہیں پکاریں گے نہیں وہ بلاوے کے لائق نہ دنیا میں کہ دنیا میں ہماری مدد کر سکے اور نہ آخرات آخرات میں مدد نہیں کریں گے جہاں دیں گے اور بے شک لوٹ نہ ہمارا طرف اللہ کے ہے اور بے شک مشرق لوگ مصرفین کا نہ مشرق یہی دوستی ہیں فاس تز کرو نمبا کو تتیمائے عجیبا تتیمائے عجیبا تتیما عجیبا, تتیم عجیبا کیا ہے اے میری قوم اب تو میری بات تمہیں پسند نہیں آئے گی میری بات تمہیں پسند نہیں آئے گی کڑوی لگتی ہے لیکن ان قریب یاد کرتے رہو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری وفائیں یاد کرو گے گے پر یاد کرو گے اللہ اور سپر کرتا ہوں معاملہ اپنے طرف اللہ کے انہوں نے دھمکی دی نا ڈرایا ترم اللہ کے سفر سپردم بتو ما جائے سیشرا تو دانی حساب کمو بے شرا بے شک اللہ دیکھنے والا بندو کے حوال کو فوکا اللہ انجام حق اللہ نے مرد مومن کو بچا لیا موسیٰ علیہ اسلام کو بھی بچا لیا اور فران والے کیا ہوگا جی بس بچا لیا اس کو اللہ نے وہ ضمیر کا مرجع کون بنے گا مرد موہم نہیں بن سکتا ہے موس اسلام پس بچایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بری تدبیروں سے سیات مبہ کرو یہ انجام حق ہے وہ کا بیال فرون انجام باطل اور نازل ہو گیا فرعون والوں کے ساتھ برا عذاب اس سول عذاب کے نیچے لکھو عذاب اول دنیاوی غرق پہلا عذاب تو یہ تھا دنیاوی غرق ہو گئے یہ تین عذاب آئیں گے ان پہ عذاب اول دنیاوی یہ کہہ گی غرق اس کے بعد جی کیا ہے یہ انار نظر آ رہا ہے انار اس سے پہلے سما لے کرو سمنار پہلا عذاب دنیاوی تھا غرق تو غرق ہونے کے بعد کہاں چلے جائے عالم برزخ اور عالم برزخ کے اندر آپ نے حدیث میں پڑا ہے کہ یہ برزقی کافر ہے نا صبح و شام ان کو جہنم دکھلائی جاتی ہے سمجھے جہنم کے پیش کیے جاتے ہیں اور اس کی آگ دھواں سوزے ہاں ان کو تکلیف دیتی وہی ہے سمن لا یہ عذاب دوسرا ہے برزتی یہ اسی طرح یہ آیت سمجھو اچھے اچھے آدمی یہاں بھول جاتے ہیں سمن لا پھر کیا ہے گی آگ ہے یہ کون سا انجام ہے برس تھی عذاب دوم برس کہ پیش کیے جاتے ہیں اب اس نار کے اوپر صبح بھی اور شام بھی آگے عذاب اخروی ہے لیکو وہ جو مت کو فا عذاب سم اخروی تو پہلا عذاب دنیاوی دوسرا عذاب کا جی برزخی تیسرا عذاب اخروی اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا کہ داخل کرو آل فراؤں کو سخت عذاب کے اندر تو میں سخت عذاب میں پہنچ گئے جی کیا جہنم اب جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں جھگڑا کریں گے جون جخاسم اہل نار تقاسم اہل نار دوست کی جھگڑا کریں گے اور جب جھگڑیں گے نار کے اندر ف یقولو تفصیل آستی پاس کہیں گے کہ کمزور واسطے متکبرین کے کمزور کون ہوئے دی ہم کیا لکھواتے ادھر تابعین متکبر کون ہوئے دی مطموعین متکبر یہی لیڈران کرام بابوا نے زام تندے جی آ بڑے بڑے پنڈ سردار پاس کہیں گے کہ تابعین مطبوعین کو بے شک تھے ہم واسطے تمہارے تابے دنیا میں کیا تم ہو دفع کرنے والے ہم سے کچھ حصہ آگ کا کچھ حصہ تو دفاع کروا کا کال الدی نسک برو جواب مطبوع کہیں گے مطبوین بے شک ہم سب کے سب اس کے اندر ہیں کیونکہ اللہ نے کتی فیصلہ کر دیا درمیان بندوں کے اب کچھ بنے گا جی متبوین جواب دیں گے یہ لیڈران کرام جواب دیں گے گمراہ لیڈر بکال اللہ فل اب سارے درخواست کریں گے دروغے سے تابین مطموین مل کے کس سے درخواست کریں گے جہنم کا دروغہ مالک جس کا نام ہے اس کو کہیں گے یار میاں تو اللہ کی بار میں عرض کر کہ کوئی تخفیف کرے ہم سے <laughs> اچھا جی وکال اللہ دین اور کہیں گے وہ لوگ جو نار کے اندر ہوں گے سب دوستی لکھا جاتے جہنم جہنم کے دروغوں کو ادور کو یہاں دعا منگو رب اپنے سے سمجھے جی دعا منگو اپنے رب سے تخفیف کرے ہم سے کسی دن عذاب کی پھر بھی کن کو کہیں گے کو خدا کو پھر بھی نہیں کہیں گے عادت نہیں نا ادھر بھی خدا کو نہیں پکارتے تھے وہاں بھی نہیں پکاریں گے کالو اولم تکو یہ توبیخ ہے ان کی طرف سے توبیخ خازانہ سرزنش ان کو توبیخ کریں گے کہیں گے کیا نہ آتے تھے تمہارے پا رسول تمہارے دلائل واضح لے کے کالو بلا اقرار جرم کہیں گے کیوں ہی آتے تھے کالو گے پھر خود تم بلاؤ ہمیں تو اجازت نہیں ہے مشرقین کے لیے دعا کرنے کی تم خود بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن بمار دعا اور کافری نلا فی یہ کافروں کا جو بلانا ہے محض بے اثر ہوگا کسی کھاتے میں نہیں ہوگا اور نہ ہوگا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 www.shaheedislam.com -e